ان نجمع عظامه کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات بصراحت کہی ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے گزشتہ دونوں آیتوں میں قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کافر و ملحد یہ سمجھتا ہے کہ وہ مر کر گل سڑ جائے گا اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ہم اس کی ہڈیاں زمین سے نکال کر انہیں جمع کر کے اسے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے یہ اس کی خام خیالی ہے ہم یقیناً اس بات پر قادر رہیں کہ اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گی بلکہ ہم تو اس سے بڑی بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو اونٹ اور گدھے کی کھر کی مانند یکجا کر دیں تاکہ ان سے وہ دقیق و باریک کام نہ لے سکے جو وہ اپنی انگلیوں کے ذریعے لیتا ہے آیت چار کا دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم تو انسان کی انگلیوں کو بنانے پر قادر ہیں جو چھوٹی اور نازک ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے الگ اور حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو پھر اس کے جسم کی بڑی ہڈیوں کو دوبارہ بنانے پر کیوں نہیں قادر ہوں گے جب کہ پہلی بار ہم نے ہی انہیں بنایا تھا آیت پانچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر و ملحد انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کا اس لیے انکار نہیں کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کی دلیل نہیں پہنچی ہے اور اس کا وہ دل سے معترف نہیں ہے بلکہ اس کی نیت فاسد ہوتی ہے وہ محض استقبار کی وجہ سے چاہتا ہے کہ انکار آخرت پر اس کا اصرار باقی رہے اور حقیقت کا اعتراف نہ کرے